یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پر مشتمل ہے لیکن تقرار کے بغیر احادیث کی تعداد دو ہزار کے قریب ہے اور اس میں دس مقاصد ہیں پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے مقصد کا تعلق تفصیل سے ہے دوسرے مقصد کا تعلق علم سے ہے اور وہ مقصد جس کا تعلق علم سے ہے اس میں چار کتب ہیں ان کتب میں سے ایک کتاب ہے کتاب التفسیر کتاب و آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم آغاز کریں گے کتاب و میں میں الجمعہ کا آول تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ادار او تجارت وق اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت اس ایت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں اس عمر کا کہ نبی علیہ سلاۃ اسلام ایک بار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چلا کہ باہر قافلہ آیا ہے غلہ لے کر تو صحابہ کلام غلے کی طرف چلے گئے اور نبی علیہ سلاط اسلام اور باران لوگ مسجد میں رہ گئے تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کی مذمت کی اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحیدار او تجارہ اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی او لہو یا کوئی کھیل تماشا دیکھا تو ان فخر تو اٹھ کر اس کی طرف چلے گئے حدیث نمبر دو سو چوالیس قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن جابر رضی اللہ عنہ قال جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رویت ہے وہ کہتے ہیں اقبلت عیر کہ ایک قافلہ آیا وَنَحْنُ نُصَلِّمَ عَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے فَنْفَضَّ النَّاسُ تو لوگ بکر گئے اٹھ کر چلے گئے الا الا اسنی عشر رجرن سوائے 12 مردوں کے 12 مردوں کے علاوہ باقی لوگ مسجد سے اٹھ کر چلے گئے اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں فنزلت هذه الايه تو یہ ایت نازل ہوئی واذا راؤوا تجارتا او لهوا نفضوا اليها وتلكوك قائما اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی کوئی کاروبار دیکھا یا کھیل تماشا دیکھا تو ان فخر اس کی طرف اٹھ کر چلے گئے وطرقوقع وطرقوقع اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا کا ایمن کھڑا اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا ان کے نبی علیہ اصلاۃ السلام کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ شاعت فرما رہے تھے اور یہ لوگ مسجد سے چلے گئے اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی ناراضگی اور اعتاب کا اظہار فرمایا ہے اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ سات السلام خطبہ جمعہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹھ کر نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کا قوا اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی یہ حدیث پڑھے جس کے دل میں بغز ہو صحابہ کرام کا جس کے دل میں عداوت ہو صحابہ کرام کی تو وہ کہے دیکھو جی دی بارہ کے علاوہ سب چلے گئے اور یہ کہتے ہیں صحابہ کے نام بڑے عظیم تھے تو اس بارے میں گزارش پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ صحابہ کے نام اس قافلہ کی طرف اٹھ کر کیوں چلے گئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں مدینہ میں خوراک نہیں مل رہی تھی غلہ نہیں مل رہا تھا کھانا پینا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا تھا اسی لیے جو ہی اطلاع ملی کہ قافلہ آیا ہے یہ سب لوگ ادھر چلے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت بھی کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے مثال کے طور پہ نبی علیہ السلاط والسلام ایک عدیث میں شاط فرماتے ہیں کہ جب نماز قائم ہو جائے اور کھانا موجود ہو تو آغاز کس سے کرو کھانے سے کرو یعنی کہ پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھو چاہے جماعت کھڑی ہوئی ہو یعنی کہ اگر بھوک لگی ہے اور کھانا تیار ہے اور آپ سمتے ہیں کہ میں نماز پڑوں گا تو دھیان کھانے کی طرف رہے گا شرید کہتی ہے کہ پہلے آپ کھانا کھائیں تو برال کھانا پینا ایک بنیادی ضرورت ہے تو یہ صحابہ کے نام اٹھ کر چلے گئے اس وقت تک وہ نصوص موجود نہیں ہوں گی جن سے پتا چلے کہ خطبہ جمعہ کی کس قدر اہمیت ہے تو پھر جب یہ معاملہ آیا تو تب اللہ تعالی نے وہ آیات نازل کی جن سے پتا چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے وفی روایت اللہ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی ایک روایت میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں کہ اذ اقبلت عیر من شامی کہ جب شام سے ایک قافلہ آیا وفی روایت المسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جن یعنی کے آخری الفاظ صرف مسلم میں ہے بخاری میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ورسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخب جب اللہ کے رسول علی سطو السلام خطبہ دے رہے تھے جرمت ہم نے پڑھی اس میں کیا الفاظ آئے ہیں کہ ہم نبی علی السلط اسلام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو جمعہ کی نماز سے مراد دو رکھتے نہیں ہیں جمعہ کی نماز سے مراد خطبہ اور نماز ہے تو جب یہ قافلہ آیا اور لوگ باہر چلے گئے اس وقت خطبہ جمعہ آپرشاد فرما رہے تھے اور یہ آخری روایات سے یہ پتا چلا کہ یہ قافلہ غلہ لے کر خوراک لے کر کہاں سے آیا تھا شام سے آیا تھا اس کے بعد سورت التحریم اول تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اس عید کے الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا یہ درست نہیں ہے اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی درست نہیں ہے آپ پاک و ہند میں سنتے ہوں گے کہ کئی لوگ جب پیروں اور فقیروں کے فضائل اور ان کی کرامات بیان کرتے ہیں تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے اتنے سال تک دودھ نہیں پیا اتنے سال تک گوشت نہیں کھایا اتنے سال تک انہوں نے ایک روٹی دو روٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائی تو یہ چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں نہ کہ بزرگی کی علامت ہیں حدیث نمبر دو سو اس حدیث کے رویت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخالی کا اور امام مسلم کا ان عائشت رضی اللہ عنہ ہم المؤمنین عائشہ سے رویت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکس عند زینب بنت جحش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنتے ہاں کرتے تھے یشرب السلہ اور ان کے پاتھ شہد پیا کرتے تھے نبی علی کوشش کیا کرتے تھے کہ روزانہ اپنی سبھی بیویوں کے پاس جائیں ان کے احوال کا جائزہ لیں ان سے سلام دعا کریں چاہے آپ کا یہ چکر دو دو منٹ کے لیے ہو یا پانچ پانچ منٹ کے لیے ہو یا دس دس منٹ کے لیے ہو لیکن آپ کوشش کیا کرتے تھے لیکن چند دنوں سے یہ ہو رہا تھا کہ آپ بنتے ٹھہرتے زیادہ, زیادہ وقت دیتے ان کو اور ان کے پاس زیادہ وقت کیوں دیتے کیونکہ آپ ان کے گھر میں بیٹھ کے شہد پیا کرتے تھے وہ آپ کو شہد پیش کیا کرتی تھی انا سعیدہ حدیث بیان کرنے والی کون ہیں یہاں پہ عائشہ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ نے اتفاق کر لیا ایک دوسرے کو تاکید کی میں نے اور حفصا نے اتفاق کر لیا یا آپ کہہ لیں میں نے اور افسا نے ایک دوسرے کو تاکید کی کس بات پہ اتفاق کر لیا کس بات کی تاکید کی کہ ان ایتنا دخل علیہ النبی اللہ علیہ وسلم فالتقل انی اج دین کہ ہم میں سے جس کے پاس نبی علی سات اسلام تشریف لائیں فلتقل پس چاہیے کہ وہ کہے کس سے کہے اللہ کے رسول سے کہ اننی اجدمین کا رہی کہ یقیناً میں آپ سے مغافیر کی بو پا رہی ہوں مغافیر کیا چیز ہے یہ ایک میٹھی گوند ہوتی ہے درختوں پہ لگتی ہے لیکن یہ بدبودار ہوتی ہے تو جناب عائشہ اور جناب حفصہ نبی علی سات اسلام کی بیویاں ہیں اور ہماری مائیں ہیں اور یہ وہ دو عظیم خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے آپ کی باقی بیویوں کے ساتھ ساتھ کہ یہ جنت میں بھی نبی علی سات اسلام کی بیویاں ہوں گی ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں ان تمام کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نبی نہیں تھی کیا تھیں انسان تھیں تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علی سات وسلام جناب زینب کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو انہوں نے محسوس کر لیا اب وہ چاہتی ہیں کہ سب کو ایک جیسا ٹائم ملے اس کے لیے دونوں نے یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول تمہارے پاس آئیں حفصہ یا میرے پاس آئیں گے تو ہم نے کہنا کہ اللہ کے رسول آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے اور یہ جانتی تھیں کہ نبی علی سات وسلام کو بدبو سے شدید نفرت تھی جب آپ سنیں گے کہ بدبو آتی ہے تو آپ یہ پینا تر کر دیں گے اور پھر سب کو برابر ٹائم ملے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا تو کہتی ہیں امر ممن عائشہ ہم نے اتفاق کیا کیا کہ ان تنا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی علی تشریف لائیں داخل ہوں فالتقل پس چاہیے کہ وہ فلطخل پشچائیے مغافیر یقینا میں آپ سے مغافیر کی بدبو پا رہی ہوں مغافیر کے بارے میں بتا چکا ہوں میٹھی گون درختوں پہ لگتی ہے ایک خاص قسم کے درخت پہ لگتی ہے اکل کا مغافیر یہ سوالی انداز ہے کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے یعنی کہ مغافیر نامی میٹھی گون کھائی ہے آپ نے یہ اتفاق ہو چکا ہے دونوں کے ماں بین فداخل خلا اہدا ہما چنانچہ آپ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لائے یعنی کہ یا حفصا کے پاس یا عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہماری مائیں ہیں ذلك۔ تو اس نے کہا کس نے جس کے پاس آپ آئے تھے یا وہ حفصہ تھیں لہو آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دالی کا یہ بات کہ دی، کونسی بات جس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے کیا آپ نے مغافیر لامی میٹھی گون کھائی ہے فکال تو آپ ارے اسلام نے آگے سے کہا اللہ نہیں بل شریف تو حاصل بنتے جاس بلکہ میں نے زینب بنت جاس کے ہاں شہد پیا ہے ولان اہد اور آئندہ میں اس کی طرف نہیں لوٹوں گا آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا آئندہ میں یہ شہد نہیں پیوں گا جب آپ کو کہا گیا کہ آپ سے مغافیر جو میٹھی گوند ہے اس کی بدبو آ رہی ہے آپ نے کہا میں نے تو وہ نہیں کھائی البتہ میں نے شہد پیا زینب کے ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ بدبو سے آ رہی ہے تو آئندہ میں وہ نہیں پیوں گا یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حفصہ ان دونوں کا نبی علی السلاط اسلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کیا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی علی السلاط اسلام عالم الغیب تھے اور حاضر ناظر تھے اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ عالم الغیب ہیں اور حاضر ناظر ہیں تو آپس میں کبھی بھی ایسا منصوبہ نہ بناتی انہوں نے آپس میں ایسا منصوبہ اسی لیے بنایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلط اسلام کو پتہ نہیں چلے گا اگر ان کو یہ پتا ہوتا ان کا یقیدہ ہوتا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں یہ حاضر ناظر ہیں تو پھر آپس میں ایسی میٹنگ کبھی نہ کرتی کہتی اللہ کے رسول تو سن رہے ہیں حاضر ناظر ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن پتہ چلا کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں ہے جب وہ زینب بنت جاس کے گھر میں ہے تو ام المن عائشہ کے گھر میں نہیں ہیں اور ان کو نہیں دیکھ رہے جب آپ امنین ام عائشہ کے گھر میں ہیں تو ام المن حفصا کے گھر میں نہیں ہیں اور انہیں نہیں دیکھ رہے تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام اگرچہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں سب سے زیادہ غیبی باتیں آپ کو معلوم ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے کیونکہ جو غیبی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک کترا یا دو قطرے ہوں تو اب تک جو روایت پڑھی ہم نے اس سے ایک تو عقیدے کی صلاح ہوئی کہ نبی علی سب سنم عالم غیب نہیں تھے حاضر ناظر نہیں تھے اپنی زندگی میں حاضر ناظر نہیں تھے فوت ہونے کے بعد کیسے ہوں گے دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ ام الم و حفصہ اور عائشہ اگرچہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں لیکن بشر ہیں انسان ہیں اسی لیے انہوں نے آپس میں ایسا منصوبہ بنا لیا اور یہ آپس میں میٹنگ کی فنازلت تو ام الممنین عیشہ کہتی ہیں تو تب یہ عیت نازل ہوئی اور یہاں پہ غور کیجئے گا کہ پوری حدیث بتانے والی بعد میں خود ام الممنین عیشہ ہیں فنازلت تو یہ عیت نازل ہوئی یا ایوہ النبی اے نبی لی ما تحرمو کیوں آپ حرام کرتے ہیں ما اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے تو کیا چیز آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی شہد حرام کر لیا تھا یعنی کہ آپ نے ام المومنین حفصا کے ہاں یہ بات کر دی تھی کہ شہد کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے تو آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا اور آپ نے تاکید کی تھی کہ یہ بات تو نے کسی اور کو نہیں بتانی آپ نے کہا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی کہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں شہد آئندہ زینم کے پاس نہیں پیوں گا لیکن ہوا کیا ام المومنین حفسہ نے یہ بات ام المومنین عائشہ کو بتا دی کہ یوں نبی علی سات وسلام آئے تھے اور میں نے منصوبے کے مطابق وہ الفاظ کہہ دیے تھے جس پہ اتفاق ہوا تھا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا اب ام المن افسان نے یہ باتیں ام المن عائشہ کو بھی بتا دی ہیں پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ سات کو اطلاع دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے یہ احتیاط نازل فرمایا کہ آپ نے اس چیز کو حرام کیوں قرار دیا جو اللہ نے حلال کی ہے اور اسی موقع پہ اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے کہی اور راز کے طور پہ کہی اور اس بیوی نے وہ راز زہر کر دیا تو نبی علی السلاۃسلام نے بیوی بی سے بات کی کہ میرا راز تو, تو نے ظہر کر دیا ہے تو وہ بیوی بی کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آپ کا راز زہر کر دیا ہے بیوی بی کے الفاظ کیا ہے قرآن میں آتے ہیں من امبا کہا دا آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے یہاں سے دوبارہ پتا چلا کہ آپ کی بیویوں کے عقیدہ تھا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ آپ عالم الغیب ہیں تو کبھی یہ سوال نہ کرتی کہ آپ کو کس نے بتایا ام المن حفصہ کو شک پڑا کہ شاید ام المن عائشہ نے یہ بات بتا دی ہے تو آپ نے کہا نبی العلیم الخبیر مجھے اس اللہ نے بتایا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے تو تب یہ احت نادر یا ایوہ النبی ما تحرم ما اللہ لک اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو حلال کر دی ہیں اور صرف اتنا نازل نہیں ہوا بلکہ الا الا ان توبہ الہ اللہ ان تطوبہ اللہ تک جتنی ایتیں ہیں یہ سب اس موقع پہ نازل ہوئیں ان تطوبہ الہ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تم دونوں کون دونوں ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حفصہ ان کو مخاطب کیا اللہ نے کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو یعنی کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل ایک طرف مائل ہو گئے تھے درست بات سے ہٹ گئے تھے وہ عید اصر نبی الحباب ہی حدیثہ اور انہیں آیات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو عید اثرہ جب نبی علیت والسلام نے راز کے طور پہ بات کی الہ آباد اسواد ہی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے اور وہ کون تھیں وہ ام المومنین حفصہ تھیں جن سے آپ نے راز کے طور پہ یہ بات کہی تھی بلکہ خود ارویت میں آ گیا لقول ہی بلشریف تو آسن آپ نے کہا تھا کہ بل تو آسلن بلکہ میں نے شہد پیا ہے اور آئندہ میں نہیں پیوں گا تو یہ بات رات کے طور پہ آپ نے ام المن حفصا کے ہاں کی تھی اور وہ بات وہ کر بیٹھی امل عائشہ سے اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں تو اس حدیث سے اس روایت سے ہمیں کتنے ہی مسئلے معلوم ہو گئے تو یہ برکت ہے نبی علی اللہ کی احادیث کی جب آپ آپ علی اسلام کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ایک حدیث سے کئی کئی چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علی سطح اسلام کا اخلاق کتنا عظیم تھا کہ بیویوں نے یہ منصوبہ بنایا اور منصوبے کے مطابق عمل بھی کیا اور آپ کا راز بھی ظاہر کیا گیا اس کے باوجود آپ نے طلاق نہیں دی آپ نے ان کی پٹائی نہیں کی آپ نے تحمل کا برداشت کا مظاہرہ کیا اس کے بعد سورہ نوح ولا ترد و یوخ اللہ رب العزت نے اس ایت میں نو علی اسلام کی قوم کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ نو علی اسلام توحید بیان کرتے ہیں شرک سے سے ہیں ہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں تو وہ نو علی السلام اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرے کو کیا تاکید کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کیا وسیعت کر رہے ہیں کہ ولا تدرا کہ نو کی باتوں میں آ کے ود کو نہ چھوڑ دینا ود ان کے معبود کا نام ہے ان کے بت کا نام ہے وَلَا سُوَاعًا اور نہ ہی سوا کو چھوڑ دینا یہ بھی ان کے بدھ کا نام ہے ولا یغوث اور نہ ہی یغوث کو چھوڑنا اور نہ ہی یعوث کو چھوڑنا اور اس کے بعد ایت میں نصر کے الفاظ بھی ہیں یہ پانچ ان کے بزرگ تھے پانچ ان کے معبود تھے پانچ کے نام پہ بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یہ ان کے پنتن پاک ہوئے اس کے بعد رویت کیا ہے دو سو نمبر 246۔ فورٹی سکس خ اس حدیث کو رویت کرنے والے کہوں نے امام بخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رویت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہو ان کے والد سے بھی راضی ہو دونوں صحابی ہیں کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سارت الاوثان اللتی کانت فی قوم نوح فی العرب بعدو کہ وہ بچھ سارت کا ترجمہ فی الحال میں نہیں کر رہا اس کو لیٹ کر رہا ہوں اللہ سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وہ بت جن کی نو علیہ السلام اسلام کی قوم میں عبادت کی جاتی تھی سارت فی الحال عرب بعد میں وہ اربوں میں آ وہی وہ بت جن کی عبادت نور علیہ اسلام کی قوم میں کی جاتی تھی بعد میں کن کے پاس آ عربوں اربوں کے پاس آ گئے. کیسے آئے اللہ بہتر جانتا ہے اس بارے میں کئی اقوال ہیں علماء کے کے اور کچھ علماء کے نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ آثار قدیمہ کو اہمیت دینا پرانے بتوں کو اہمیت دینا یہ سبب بنتا ہے شرک کا شاید یہ بت کہیں پڑے ہوں بعد میں وہ لوگ آئے ہوں گے جن کو تاریخ کا شوق ہوتا ہے آثار قدیمہ کا شوق ہوتا ہے اور انہوں نے ان کو باہر نکالا ہوگا اور پھر دائیں بائیں ان کو تقسیم کیا گیا ہوگا اور پھر یہ اربوں میں پہنچ گئے ہوں گے ود فکانت لکل بن بو جہاں تک تعلق ہے ود بدھ کا تو یہ اربوں میں کن کے پاس تھا فکانت تو یہ بھا لکل بن کلب کبیلے کے ہاں کلب قبیلہ کہاں بو متل جنگل دو مت مقام پہ دو الجندل کہاں ہے آج کل سعودیہ میں ہے جو سعودیا کا منطقۂ جوف ہے جہاں پہ سکا شہر بھی ہے اس کے قریب ہے یہ شہر دو مت تو اما ود جہاں تک تعلق ہے ود بدھ کا تو یہ اربوں میں سے کلب قبیلے کے پاس تھا بدو مت جنگل دو مت میں دو الجندل بھی کہہ سکتے ہیں دومت الجندل بھی کہہ سکتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے وہ اما سوا اور جہاں تک تعلق ہے سوا بت کا کانت علی تو یہ ہدیل قبیلے کے پاس تھا ہدیل قبیلہ مکے کے قریب رہتا تھا وہ اما اور جہاں تک تعلق ہے یگوس بت کا فکانت علی مرادن سم علی بنی غیف بل جرفی اندا تو یہ بت مراد قبیلے کے ہاں تھا مراد قبیلہ کدھر رہتا تھا یمن میں فقانت تو یہ یغ یغوس بت تھى مراد مراد قبیلے کے ہاں. بنی غتیف پھر مراد قبيلے کی برانچ اور شاخ بنی غتیف کے ہاں مراد قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے تو مراد كبيلے میں کن کے پاس تھا یہ بت مراد كبيلے شاخ بنی غطيب کے پاس کس علاقے میں بلجرفی وادی جرف میں وادی جرف کہاں کیا مدینہ والی نہیں نہیں نہیں بل جرفی ہندا سبا. سبا کے ہاں قوم سبا آپ جانتے ہیں ملکہ بلکیس کی قوم یعنی کہ یمن میں یہ بھی تو سبا شہر کا نام بھی تھا وہ اما یوق اور جہاں تک تعلق ہے یاوق کا فقان علی ہمدان تو یہ ہمدان قبیلے کے پاس تھا وہ اما نصر اور جہاں تک تعلق ہے نصر کا فکانت علی تو یہ ہیمیر قبیلے کے پاس تھا ہمیر قبیلہ کہاں یمن میں تومیئر کے پاس ہیمیر میں تھا ہمر کے پاس تھا للی دل جو کہ ذلکلا کی اولاد ہیں زل یہ ایک بادشاہ گدرا ہے اس کی اولاد ہیں اس کے بعد اب ان پانچ بتوں کا تعارف کے شروع میں کہاں سے آئے تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اسماجن صالحین من قومی نو کہ یہ قوم نو کے نیک لوگوں کے نام ہیں ان کے اولیاء کے نام ہیں ان کے بزرگوں کے نام ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ بتوں کے پیچھے زندہ شخصیات تھیں بتوں کے پیچھے انسان تھے آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتوں والی حدیثیں اور ایتے ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں ہم تو قبر والوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو انسان ہیں اور بتائیں وہ تو بے جان ہوا کرتے تھے تو جان لیجیے کہ بتوں کے پیچھے بھی شخصیات ہوتی تھی تو اسماجالح امن قوم نو یہ نو علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں فلما جب یہ نیک لوگ ہلاک ہو گئے فوت ہو گئے او قان او علاق او تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف وہی کی اسے پتہ چلا شیطان بھی وہی کرتا ہے کئی لوگ پاک و ہند میں بزرگوں کا اور ولیوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں غیبی باتیں معلوم ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس وہی آتی ہے شیطان کی طرف سے رحمان کی طرف سے نہیں یہاں پہ دیکھئے اوہ الشیطان شیطان نے وہی کی ان کی قوم کی طرف یعنی کہ وسوسہ ڈالا ان کے ذینوں میں وہی سے مراد یہ ہے تو شیطان نے ان کی قوم کن کی قوم؟ ان نیک لوگوں کی قوم یہ پانچ نیک لوگ تو فوت ہو گئے اب جو ان کی قوم تھی ان کے ذینوں میں شیطان نے بات ڈالی کیا ڈالی؟ ان ان سبو الى مجالسهم اللتی کانو یجلسون انصابا کہ نسب کرو کیا نصب کرو انصاف المورتیاں الا مجال ان کی ان مجالس میں اللہ کی جن مجالس میں وہ بیٹھا کرتے تھے جہاں جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے جہاں جہاں بیٹھ کے وہ اتکاف کرتے رہے جہاں جہاں بیٹھ کے وہ اللہ رب العزت کو رادی کرتے رہے وہیں پہ مورتیاں کیم کر لو اور آج بھی شرک کے اڈے پاک میں ایسے کیم ہی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں بابا جی نے فلاں پیر صاحب نے چلہ کاٹا تھا جہاں پہ انہوں نے اعتکاف کیا تھا تو اسی جگہ پہ کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں پہ چاند کپڑے جو ہیں وہ لٹکا دیے جاتے ہیں اور رنگ روگن وہاں پہ کر دیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ اور پھر لوگوں کی کمائی شروع جاتی ہے وسموہا بھی اسماحم شیتان نے کہا کہ ان کی وہ مجالس جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے مورتیاں نصب کر دو وسموہ بھی اسماحم اور ان مورتیوں کو ان بزرگوں کے نام دے دو جہاں پہ بیٹھ کے سوا بزرگ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہاں پہ مورتی نصب کرو اور اس مورتی کو سوا کا نام دے دو فلو تو انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا تھا انہوں نے ایسا ہی کیا شیطان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا مورتیاں قیم ہو فلم تو عبد تو ان کی عبادت نہیں کی گئی یعنی کہ مورتیاں شروع میں قائم ہوئی تو مورتوں کی عبادت نہیں کی, کی گئی بلکہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی تو شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے ہتھی ادا حالانکہ اولاک یہاں تک کہ جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے ختم ہو گئے کون یہ مورتیاں نصب کرنے والے یہاں تک کہ جب ختم ہو گیا اولا یہ ان کی مورتیاں نصب کرنے والے پہلی نسل ختم ہو گئی وہ تنس اور علم تبدیل ہو گیا کہ ان کے پہلی نسل کے پاس معلومات تھیں کہ ان مورتیوں کو نصب کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر بزرگ یاد آئیں گے اور ہمارے ذہنوں میں یاد جائے گا کہ بزرگ کیسے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہم بھی کیا کریں گے وہ ترسل عِلَمُ, علم تبدیل ہو گیا ان یعنی جو معلومات مورکیوں کو نصب کرنے کے بارے میں وہ تبدیل ہو گئی دت جب یہ, صورتحال ہو گئی کہ جب یہ ختم ہو گئے اور علم تبدیل ہو گیا تو پھر ان بتوں کی عبادت کی گئی ان مورتیوں کی عبادت کی گئی تو یہ وہ طریقہ ہے جو شیطان اپناتا ہے شرک شروع کروانے کے لیے اسی لیے ہماری شریعت میں نبی علیہ اسلط نے ان امور میں بڑی سختی کی ہے آپ سے پہلے کہہ رہے تھے بخاری کی عادی ہیں اللہ کی لانت ہو نسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سعدا گاہیں بنا لیا تھا جن کے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کے سیدے کرتے تھے کس کو اللہ کو لیکن وہیں سے شرک کا آغاز ہوا بعد والوں نے سمجھا کہ ہمارے بڑے انہی کو سیدھا کرتے تھے تو اس لیے ہماری شریعت میں قبروں کے معاملے میں غلوب سے روکا گیا ہے قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا اسے اسی لیے روکا گیا ہے اسی لیے آپ نے قبروں پہ تختیاں لگانے سے نام لکھنے سے روکا ہے قبروں پہ بلڈنگ بنانے سے روکا ہے قبروں کو بہت اونچا بنانے سے روکا ہے سادہ سی قبر ہو تاکہ کوئی اس میں غلوب نہ کرے اور تاکہ وہ شرک کا اڈا نہ بنے سورة الجن قولہ تعالی اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن آپ کہہ دیں کہ میری جانم وحی کی گئی ہے اللہ استما کے بے بات یہ ہے کہ استماع کان لگا کر سنا نفر جنوں کو ایک جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر کس کو سنا نبی علی اسلام کو سنا آپ کی کراط کو سنا آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ جنوں کے گروہ نے آپ کی تلاوت بڑے غور سے سنی ہے اسے بھی پتا چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے جن آئے آپ کی تلاوت سن کے چلے گئے اور آپ کو اللہ نے بتایا اسی وقت آپ کو پتا نہیں چلا حدیث نمبر دو سو سینتالیس ٹو سیون اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عنی ابن عباس انقال عبداللہ ابن عباس ردی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفت من اصحابی نبی علیہ السلام نکلے اپنے صحابہ اکرام کی ایک جماعت میں انطلقا چلے نکلے ایک اگرو ایک جماعت عامدین الہ سوق اوقاز قصد کیے ہوئے اوقاز بزار کا یعنی کہ آپ نکلے اپنے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ کہاں جا رہے تھے ارادہ کدھر کا تھا اکاز بازار کا ارادہ تھا اور اکاس بازار کہاں قائم ہوتا تھا طائف اور مکہ کے بیچ ایک جگہ ہے وادی نخلا وہاں پہ وقد حیل بین وبین خبر اس سما جب کہ رکاوٹ ڈال دی گئی تھی شیطانوں کے درمیان اور آسمان کی خبروں کے مابین یعنی کہ جن زمین سے لے کر آسمان تک سیڑھی بنایا کرتے تھے ایک جن نیچے اس کے کندھوں پہ دوسرا جن اس کے اوپر تیسرا جن اس کے اوپر چوتھا آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے کس لیے تاکہ آسمان کے فرشتے جب آپس میں کوئی گفتگو کریں تو ہمارے کان میں بھی کوئی چیز پڑ جائے اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے پھر وہ کیا کرتے پھر اوپر والا جن نیچے والے جن کو بات بتاتا نیچے والا اس سے نیچے والے کو حتیٰ کے آخری جن تک وہ معلومات پہنچ جاتی اور یہ آخری جن یہ معلومات کن کو دیتا اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے جو شیطانوں میں سے ولی ہیں اور یا ہمارے جی ولی ہیں آپ کے ولی ہوں گے لیکن وہ رحمان کے ولی نہیں ہیں اللہ کے ولی نہیں شیطان کے ولی ہیں کچھ ہوتے ہیں شیطان کے ولی کچھ ہوتے ہیں رحمان کے ولی امام ابن تعمیہ نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ الفرقان اولیاء, اولیاء شیطان کہ شیطان کے ولیوں اور رحمان کے ولیوں میں فرق کیسے کیا جائے گا تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ آخری دن یہ معلومات کس کو دیتا ہے جو جنوں کا دوست ہو ان کا دوست کون ہوگا توحید والا مولوی بالکل نہیں ان کا دوست وہ انسان ہوگا جو شرک میں اور کبیرا گناہوں میں باقی لوگوں سے بڑھ کر ہوگا کبیرہ گناہ تو سارے کرتے ہیں شرک تو سارے کر رہے ہیں ان کے وہ جو شیطان کے دوست ہیں انہوں نے غیبی بات کس کو بتانی ہے جو خاص ان کا دوست ہو مثال کے طور پہ اس کو جو واش روم میں جائے اور قرآن کریم پہ پیشاب کر دے نو بلّہ جو قرآن کریم کے اور کو کسی گندے نالے میں ڈال دے اس قسم کی عجیب و غریب حرکت جو کرے گا تو اس کے اوپر شیطان خوش ہوتے ہیں اس کو یہ بات بتاتی ہیں اب بات آسمان سے ایک ملتی ہے ان کو اور وہ اور یہ جو ولی ہے آمل ہے نجومی ہے یہ اس میں جھوٹ ملاتا ہے اور پھر پشین گوئیاں جاری کر دیتے ہیں آئندہ سال فلاں آدمی حکمران بنے گا فلاں آدمی کی حکومت ختم ہو جائے گی فلاں آدمی کی شادی ہوگی فلاں فوت ہو جائے گا کئی پشین گوئیاں جاری کرتی ہیں ان میں سے ایک بات وہ صحیح نکلتی ہے جو آسمانوں سے سنی گئی ہوتی ہے اور دو تین اٹکل پچوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں باقی 90 غلط پچانوے غلط اور شور اٹھتا ہے ولی صاحب نے یہ بات بتائی تھی صحیح نکلی اچھا ایک بات صحیح نکلی پچانوے غلط نکلی ہے کیا ان کی وجہ سے جھوٹا کرا نہیں پاتا لیکن اس پہ کوئی غور کرے تو تبھی ہے چیلے کہاں غور کرتے ہیں جو ان کے مرید ہوتے ہیں محتقد ہوتے ہیں وہ کہاں غور کرتے ہیں تو برحل اب ہوا کیا کہ یہ لوگ سیڑیاں لگا کے آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے لیکن انہی دنوں رکاوڑ پڑ گئی جب بھی یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے آسمان سے انگاریں ان کو پر پھینکے جاتے ہیں تو رویت کیا ہے وَقَدْحِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبِينَ خَبَلِ السَّمَاءِ تحقیق شیطانوں کے مابین اور آسمان کی خبروں کے مابین رکاوٹ ڈال دی گئی تھی شہب شہب شہاب کی جمع ہے اور ان پہ انگارے پھینکے جا رہے تھے فرجا تو شیطان واپس آگے کہ ان کے پاس اپنی قوم کے پاس آسمان کی طرف جانا چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے قوم نے مالکم تمہیں کیا ہوا ان کے واپس کیوں آ ہو فقالو تو انہوں نے کہا واپس آنے والوں نے ہی لا بہ نا خبر اس سما کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے ماں بین رکاوٹ ڈال دی گئی ہے و ارسلت اور ہم پہ انگارے پھینکے گئے ہیں قالا تو کہا کس نے ایک نے کہا اب ایک کون ہو سکتا ہے شیطانوں کا سرداری ابلیس اس نے کہا ما ہالا بے نہ بے نہ اللہ ماہدس نہیں رکاوٹ کیم کی تمہارے ماں بین اور آسمان کی خبروں کے ما بہن مگر کسی ایسی چیز نے ماں ہدث جو نئی نئی واقع ہوئی ہے لگتا ہے کوئی نئی بات ہو گئی ہے چیک کرو کیا نیا واقعہ پیش آیا ہے کہیں کوئی نیا نبی نہ آ گیا ہو کوئی اور بات نہ ہو گئی ہو کیوں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے فن ترقو تو یہ شیطان اب چلے ان کے زمین میں پھیل گئے چک کرنے کے لئے کیا لیا معاملہ ہوا ہے فَانْتَلَكُتُوْا چَلَے فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تو انہوں نے زمین کے مشرقوں مغرب کا سفر کیا يَنْدُرُونَ مَا هَادَ الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بِيْنَمُ بِيْنَ خبر السَّمَا دیکھنے لگے اس, اس معاملے کو جو ان کے مابین اور آسمان کی خبروں کے مابین حیل ہو چکا ہے ي وہ دیکھنے لگے غور کرنے لگے ماں یہ کیا معاملہ ہے اللہ جو حائل ہو گیا ان کے مابین اور آسمان کی خبروں کے مابین کالا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں راوی کہتے ہیں فن تلک اللہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن تو چلے وہ لوگ جو جنہوں نے رخ کیا تھا کی جانب کا وہ چلے کس طرف اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام کی طرف چلے بے نخلا وادی نخلا میں یعنی کہ جنہوں نے تہاما کے علاقے کا رخ کیا تھا وہ نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس پہنچ گئے اور آپ مکہ اور طائف کے مابین وادی نخلا میں تھے وہو عامد اللہ سوکھ اوکاس آپ وادی نخلا میں تھے اور آپ قصد کیے ہوئے تھے سوکھ اکاس کا اکاس مارکیٹ کا اکاس بازار کا وہ سلی بھی اسحاب سلافری وادی نخلا میں کیا کر رہے تھے آپ اپنے ساتھیوں کو فدر کی نماز پڑھا رہے تھے فلما سمی القرآن جب انہوں نے قرآن سنا تسم او تو انہوں نے اس کی جانب کان لگا دیے قرآن سنا تو انہوں نے اس کی جانب کان لگا دیے بڑی توجہ سے سنا اور انہوں نے کہا ہادی ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ وہ چیز ہے جو تمہارے اور اسمان کی خبروں کے مابین رکاوٹ بن چکی ہے یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ نبی جو آئے ہیں یہ وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے مابین رکاوٹ بن چکی ہے تو وہ تب لوٹے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اپنی قوم کی طرف فقالوا اور انہوں نے آکے کہا یا قومنا اہمالی قوم انہا سمعنا قرآن عجبا یقینا ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے یہدی الالرشدی جو رہنمائی کرتا ہے الالرشدی سیدھی راہ کی طرف فآمنا بہی تو ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے تو ان لوگوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا قرآن نے دیکھیے ان کے اوپر کتنا اثر ڈالا ایک دفعہ قرآن سنا اور ایمان لے آئے وَأَنزَرَ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلط اللہ تعالی نے اپنے نبی پہ یہ ایت نازل کی لیا جن آپ کہہ دیں کہ میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ بات یہ ہے کہ جنو کو جنوں کے ایک گروہ نے سنا ہے، کان لگا کے سنا ہے، کس کو میری تلاوت کو میں قرآن پڑھ رہا تھا انہوں نے کان لگا کے میری تلاوت کو سنا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ ان یا قول الجن سوائے اس کے نہیں آپ کی طرف جنوں کی باتیں وہی کی گئی یعنی کہ آپ کو پتا نہیں چل سکا کہ جن آئے ہیں انہوں نے قرآن سنا ہے وہ آپس میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں وہ ایمان لے آئے آپ کو کسی بات کا پتا نہیں چلا تب پتا چلا جب آسمان سے وہی نازل ہوئی وہ انہی سوائے اس کے آپ کی طرف وہی کی گئی قول جن جنوں کی بات کی جنوں کی بات آپ کو بتائی گئی تو اس روی سے پتا چل رہا ہے کہ نبی علی ستم عالم الغیب نہیں ہے اور پتہ چلا کہ جن بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہیں اور نبی علی سات اسلام انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں جنوں کے لیے بھی نبی ہیں اس کے بعد سورت قوله تعالی, اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لسان کا آپ حرکت نہ دیں بھی اس کے ساتھ کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کس کو لسان کا اپنی زبان کو تحرک آپ حرکت نہ دیں بہی قرآن کے ساتھ لسانک اپنی زبان کو لتا اجل ابھی تاکہ آپ اسے جلدی حاصل کر لیں اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ السلاط اسلام کو اس موقع پہ جب جب کہ آپ پہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے قرآن لے کر آتے تھے جلدی کرنے سے روکا ہے نبی علیہ السلات و السلام جبریل علیہ السلام سے وہی سنتے بھی اور زبان سے جلدی جلدی پڑھتے بھی تاکہ بعد میں بھول نہ جاؤں اور آپ ٹینشن لیتے کہیں کوئی وہی رہ نہ جائے پریشان ہوتے اور آپ کو اس موقع پہ شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو اللہ رب العزت نے وہ آیات نازل کی جل میں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں آپ توجہ سے آرام سے وہی سنیں پھر اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام اور آپ کی زبان سے اس کی تلاوت کروانا بھی ہمارا کام اور اس کا و مفہوم آپ کو بتانا بھی ہماری ذمہ داری تو فرمایا لا تو آپ اس قرآن کے ساتھ نہ حرکت دیں کس کو لسان اپنی زبان کو لتا جل ابھی تاکہ آپ اسے حاصل کرنے میں جلدی کریں لتابی جل بہی سے مراد کیا ہے یہ قرآن حدیث نمبر دو سو اس حدیث کے رویت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل بھی قال عبداللہ ابن عباس سے رویت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل بھی اس فرمان کی وضاعت کرتے ہوئے قال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنظیلی شدتا کہ نبی علیہ السلام یعالج سامنا کرتے تھے من تنظیلی نزول قرآن کے موقع پہ شدتاً سختی کا آپ کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا آپ کو بہت زیادہ مشقت ہوتی جب کہ قرآن نازل ہوتا تو آپ سامنا کرتے مینت التنزیلی نزول قرآن کی وجہ سے کس چیز کا سامنا کرتے شدت سختی کا آپ کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑتا وکان یو ہر ریکو اور آپ بسا اوقات یوہر حرکت دیتے شفتحی اپنے ہونٹوں کو یعنی کہ ادھر وہی نازل ہو رہی ہوتی اور آپ جلدی سے پڑھ رہے ہوتے اپنی زبان کو ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہوتے تھے ممّا کا یہاں پہ کیا ہے؟ بسا اوقات بہت دفاع فقال ابن عباس تو عبداللہ ابن عباس نے کہا فعان کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں کو حرکت دیتا ہوں کن دونوں کو ان دونوں ہونٹوں کو عبداللہ بن عباس حدیث بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے ہونٹوں کو کیسے حرکت دیتے تھے تو کہا میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے اللہ کے رسول حرکت دیتے تھے فانا تو میں احریکهما ان دونوں کو حرکت دیتا ہوں لکم تمہاری وجہ سے تمہاری خاطر کماکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ کے رسول علی سات اسلام یو ان دونوں کو حرکت دیا کرتے تھے فہر کا سناچے انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی نے عبداللہ ابن عباس نے یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد کہہ رہے ہیں سعید بن جبیر فانزر اللہ اب سعید بن جبیر کی وضاحت ختم ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اب عبداللہ بن عباس کے الفاظ دوبارہ شروع ہو گئے کیا فعن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عت نازل کی فعن اللہ سے پہلے آپ چھوٹی سی لکیر دیکھ رہے ہیں اور ایک سطر پہلے فقال ابن عباس سے پہلے بھی آپ چھوٹی سی ایک لکیر دیکھ رہے ہیں تو یہ دو جو لکیریں ہوتی ہیں یہ عربی زبان میں بریکٹ کا فائدہ دیتی ہیں گویا کہ فقال ابن عباس سے پہلے بریکٹ شروع ہوئی ہے اور فحر کا پہ آ کے بریکٹ بند ہو گئی ہے کیونکہ یہ الفاظ بریکٹ کے بیچ میں جو آئے ہیں یہ ادا کیے ہیں سعید بن جبیر نے عبداللہ ابن عباس کے شگرد نہیں اور بریکٹ سے پہلے ایک الفاظ عبداللہ ابن عباس کے ہیں تو ان کے الفاظ کیا ہیں وکان اما یو حرک شفتحی اور آپ بہت زیادہ اپنے کو حرکت دیتے تھے فَأَنزَلَ اللَّهُ تو اللہ تعالی نے یہ ایت نازل کی, کیا ایت نازل کی؟ لا تحرک کہ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جن کے قرآن لیتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں لتا اجلا اس لیے کہ آپ اس کو جلدی جلدی حاصل کر لیں قرآن کو جلدی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں ان علی جم آقرآنا بے شک ہمارے ذمے ہے جم کا محفوظ کرنا یعنی کہ اس کا محفوظ ہو جانا آپ کے سینے میں ہمارے ذمے ہے وقرآن اور اس کی تلاوت بھی ہمارے ذمے ہے اب پہلی آیت کی وضاحت عبداللہ عباس پہلے کر چکے ہیں لاتران کی وضاحت نے کر دی اب یہاں پہ دو آئے دوسری آیت کیا ان علی نا جم وقرآنا اس کی وضاحت کرنے لگیں عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرنے لگے ہیں قالا کہا کس نے عبداللہ بن عباس نے جمعہ لك فی صدرک جمعو اس کو محفوظ کرنا لك آپ کی خاطر فی صدرک اپ کے سینے میں یہ کس کا معنی ہے ایت کے لفظ ان علینا جمعہ جمعو کی تفسیر کی عبداللہ بن عباس نے کہ جمعہو اس کو محفوظ کرنا لك اپ کی خاطر فی صدرک اپ کے سینے میں وَتَقْرَأَهُ اور آپ کا اس کو پڑھنا یعنی کہ دونوں چیزیں ہمارے ذمہ ہیں سینے میں محفوظ کرنا بھی اور زبان سے اس کی تلاوت جاری کروانا بھی دونوں چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے فیدا کرنا پس جب ہم اس کی تلاوت کر لیں یعنی کہ جب ہمارا بیجا ہوا رسول جبریل علیہ السلام جبریل بھی رسول اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے وہ اللہ کا پیغام لے کے نبی کے پاس آتے ہیں تو جب ہم اس کی تلاوت کر لیں فرشتہ تو آپ اس کی تلاوت کی پیروی کریں جب وہ تلاوت کر لے اس کے بعد آپ تلاوت کریں کال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس آخری ایت کی تفسیر کرتے ہوئے فستا میں آپ اس کو غور سے سنے وہ انست اور آپ خموش رہیں اس موقع پہ آپ تلاوت نہ کریں آپ غور سے سنی اور خاموش رہیں سما ان بیاں اس کے بعد ایک اور ایت یہ ترتیب سے ساری ایتیں نازل ہوئی ہیں ان پھر انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے بیانہ اس کو وعدے کر دینا اس کو وعدے کر دینا بھی ہماری ذمہ داری کتنی چیزیں ہو گئی نمبر ایک آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا نمبر دو اس کی تلاوت آپ کی زبان پہ جاری کروا دینا نمبر تین اس کے مشکل الفاظ اور مشکل جملوں کا معنی و مفہوم آپ کے سینے میں بٹھا دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو اس آخری ایپ کی تفسیر کرتے عبداللہ عباس کہتے ہیں سما پھر ان نہ بے شک علی نہ ہمارے ذمے ہے آپ اس کی تلاوت کریں یعنی کہ آپ اس کی ایسی تلاوت کریں کہ آپ اس کا معنی مہوم چکے ہوں فکان رسول اللہ صلی اللہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے, بعد. کس کے, بعد؟ ان عیتوں کے نازل ہونے کے بعد کہ آپ جلدی نہ کریں زبان کو حرکت نہ دیں آپ کے سینے میں بٹھانا بھی ماری ذمہ داری تلاوت کروانا بھی میری ذمہ داری تو اس کے بعد ہو جبریل جب آپ کے پاس جبریل آتے استما آپ کان لگا کر سنتے فی الدن تل جبریلو جب جبریل چلے جاتے کالا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کی تلاوت ایسے ہی کرتے کما کالا جیسے جبریل نے اس کی تلاوت کی ہوتی سو رول ہوتا ما بدا کا رب کا وما کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے وما قلا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے اس عید کا شانی نزول کیا ہے نزول کی مناسبت کیا ہے کہ آپ علیہ اصلاحات والسلام رات کو تہجد پڑا کرتے تھے دو تین راتیں بیمار ہونے کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں سکے تو ایک عورت نے کہا وہ عورت کون تھی کہا جاتا ہے ابو لہب کی بیوی اس نے کہا کہ محمد مجھے لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تیری جان چھوڑ دی ہے لگ رہا ہے کہ دو تین راتوں سے تمہارے قریب نہیں آیا اسی لیے تم رات کو اب اٹھتے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ کے ساتھ نہیں، رحمان ہے اور رحمان نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ پہ ناراض ہوا ہے تو کلا ناراض ہوا بدا چھوڑا حدیث نمبر دو سو انچاس اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انجن دو ببنی سفیان جندب بن سفیان البدلی رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں اشتقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثَا تو آپ دو یا تین راتیں اٹھ نہیں سکے آپ دو یا تین راتیں تحجد نہیں پڑ سکے فَجَاءَ تِمْرَاتٌ تو ایک عورت آئی فقالت اس نے کہا یا محمد اے محمد انی لارجو بشک مجھے امید ہے ان یکون شیطان گا قد ترککا کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے مجھے امید ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہوگا لم اراہو میں نے اسے نہیں دیکھا کسے شیطان کو قاربہ کا کہ وہ تمہارے قریب آیا ہو منذ لیلتین اتلا تھا دو یتین راتوں سے انضر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احتر کی کیا وضحا کے وقت کی قسم لی اور رات کی قسم ازا سجا جب وہ چھا جائے ما ود آکر کا آپ کے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا وہ ماں اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین بیان کرنے کے سلسلے میں نبی علی السلاط اسلام کو کتنا تنگ کیا گیا عام سی عورت اللہ کے عظیم نبی کو کتنے عجیب و غریب الفاظ کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ شیطان نے تمہاری جان چھوڑ دی ہے اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے اور اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں میں پھلاتے رہے توحید کی دعوت دیتے رہے شرک سے روکتے رہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک بار نازل نہیں کیا وقفے وقفے سے نازل کیا ہے حالانکہ پہلی کتابیں تراتو, انجیل وغیرہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ نازل کر دیتے تھے تو قرآن کو ایسے کیوں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں سب بھی طبیف و تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں دیکھیں یہاں عورت نے الفاظ کہے آپ پریشان ہوئے ہوں گے ٹینشن لی ہوگی غم کا احساس ہوا ہوگا تو وہی نازل ہوئی کہ چاس کی قسم۔ رات کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہوا تو آپ کو کتنا سکون ملا ہوگا کتنا اطمینان ملا ہوگا سورت القوثر آئی نا کل کو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یقینا ہم نے آپ کو کوسر دی ہے انا بشک ہم نے آتعی کا آپ کو دی ہے کیا دی الکوسر کو کوسر کا معلو مفہوم کیا ہے کوثر کے پہ ہے. بے انتہا کثرت خیر کو کہتے ہیں بہت زیادہ خیر کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے آپ کو کوثر دی ہے کیا مطلب بڑی خیر دی آپ کو آپ کو مسلمان بنایا آپ کو نبی بنایا آپ کے قرآن آزر کیا آپ کو سب سے افضل امت دی آپ کو حوض ملے گا آپ کو رو دے کیا شفاعت ملے گی جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا وہ کوسل میں داخل ہے کیونکہ کوثر کا مطلب خیر کثیر بہت زیادہ خیر دی ہم نے آپ کو تو کوسل بشک ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر دی ہے حدیث نمبر دو سو پچاس خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے انہو قالا کہ انہوں نے کہا فی الکوثری کوثر کے بارے میں یعنی کہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوگے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہوا الخیر الذي آقاہ اللہ یا ہوا یہ یہ کوثر یعنی کہ یہ الخیر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے ان کے کوثر کی تفسیر کیا ہے وہ خیر جو اللہ نے آپ کو دی ہے قال ابو بشر ابو بشر کہتے ہیں ابو بشر کہاں سے آ جی روایت کرنے والے تو عبداللہ بن عباس تھے عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں صحابی عبداللہ بن عباس سے حدیث کس نے لی ہے سعید بن جبیر نے وہ تابی ہیں اور سعید بن جبیر سے روایت کس نے لی ہے ابو بشر نے ابو ابو جف... بشر کا نام کیا جعفر بن ابی وحشیہ الواستی یہ ابو بشر کہتے ہیں ابو بشر کہتے ہیں قلتو میں نے کہا سعید بن جبیر سے یعنی کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ کوثر وہ خیر ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کو دی تو ابو بشر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے کہا فَإِنَّ النَّاسَ بِشَكْ لَوْغْ جَزُمُونَ دعویٰ کرتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ انہو بشک یہ کوثر نَهْرُن یہ ایک نار ہے فِر جنتی جنت میں یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان نا عقینہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے یعنی کہ ہم نے آپ کو وہ نہر دی ہے جو جنت میں ہوگی جس کا نام کوسل ہوگا اور اور عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جناب کوسر کا مانا خیر کثیر وہ خیر جو اللہ نے آپ کو دی ہے اب یہاں پہ میرے بھائیو آپ سیکھیں کہ جب دو ایتوں میں تضاد محسوس ہو ٹکراؤ محسوس ہو یا دو حدیثوں میں ٹکراؤ محسوس ہو تو وہاں پہ کیا کرنا ہے تو فقال سعید سعید نے کہا کس نے سعید بن جور نے کیونکہ اعتراض ان کے سامنے کیا گیا تھا ان کے شگیر ابو بصر نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے استاد صحابی دلب عباس کچھ اور کہتے ہیں لوگ کچھ اور کہتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے یہ سیدی سے ثابت ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوثر کا لفظی معنی کیا ہے خیر کثیر اب اگر جنت میں آپ کو نہر ملے گی تو وہ خیر ہے میدان حچر میں آپ کو حوض ملے گا تو وہ بھی خیر ہے تو وہ بھی کوسر ہے جنت میں نیر ملے گی تو وہ بھی حوض ملے گا تو وہ بھی حوض کوثر فقال سعید تو سعید نے کہا اللہ فر جنا وہ نہر تو جنت میں ہوگی مین الخیر وہ نہر اس خیر میں سے ہے اللہ اللہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے یعنی کہ اللہ نے آپ کو بڑی خیر دی ہے کوثر خیر کثیر تو اس میں جنت والی نہر بھی داخل ہے اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے بلکہ اس میں شفاعت بھی داخل ہو جائے گی ہر وہ چیز اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ کوثر ہے اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کو جب محسوس ہو کہ دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہے دو ایتوں میں ٹکراؤ ہے یا قرآن کی ایت میں اور صحیح حدیث میں ٹکراؤ ہے تو وہ قرآن و حدیث پہ اعتراض نہ کریں وہ اعتراض اپنی عقل پہ کرے کہ میری عقل سمجھ نہیں پا رہی معاملے کو میری عقل ناقص ہے اب اگر یہ سعید بن جبیر معاملہ واضح نہ کرتے تو لوگ سمتے کہ شاید عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں ٹکراؤ ہے حدیث کہہ رہی ہے کہ کوسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کوثر خیر کثیر کا نام ہے تو یہ مسئلہ حل کر دیا کس نے سعید بن جور نے یہ ہوتی ہے علماء کی شان علماء کا مقام وہ سمجھاتے ہیں انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جنت میں جو نہر ملے گی وہ کوثر کا ایک حصہ ہے کوسر کئی چیزوں کا نام ہے کوسر کئی اجزاء کا نام ہے کئی اشیاء کا نام ہے ان اشیاء میں سے ایک شے کیا ہے وہ نہر ہے جو جنت میں آپ کو ملے گی سورت الخلاصل اللہ احد یہ باب ہے کلو اللہ احد کے بارے میں قل و اللہ احد کا معنی کیا ہے قل آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں وہ اللہ احد کہ اللہ ایک ہے حدیث نمبر دو سو اکامن خواہ اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہے امام بخاری عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ جناب ابو حریرہ سے رویت ہے وہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں قال کہ آپ نے کہا قال اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس حدیث میں یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں ذرا جواب دیں آپ لوگ اس حدیث کو حدیث خودسی کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ابن آدم آدم کے بیٹے نے انسان نے میری تقزیب کی مجھے جھوٹا کرار دیا ولم يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے یہ اس کے لیے جیز نہیں ہے یہ اس کا حق نہیں بنتا ولم يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ ذَالِكَ کا یعنی کہ یہ تقدیب کرنا اپنے رب کو جھوٹا قرار دینا یہ انسان کا حق نہیں بنتا مخلوق ہو کے اپنے خالق کو جھوٹا قرار دینا و اور مجھے برا بلا کہا کس نے انسان نے آدم کے بیٹے نے ولم یقین لہدا لکھا اور یہ اس کا حق نہیں بنتا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے یعنی کہ اپنے رب کو برا بلا اپنے رب پہ تنقید کرے اپنے رب پہ اعتراض کرے اپنے رب کو ان کے برا بلا یہ انسان کے شیانشان شان نہیں ہے آج ہی میں ایک پروگرام سن رہا تھا اس میں پاک و ہند کا ایک صحافی ہے جو ملحد قسم کا ہے اب اس نے اپنا الہاد واضح کیا اپنی کفر کو واضح کیا تو اس کے بارے میں ایک صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو قرآن کا مفسر سمتے ہیں اور عربی زبان کا قرآن کا ماہر سمتے ہیں داڑھی مونڈے ہوئے ہیں اور انہیں منکر حدیث بھی ہم کہتے ہیں تو ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے اس نے یہ اعتراضات کیئے ہیں یہ باتیں کی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس آدمی کے بارے میں کہے کہ اس نے بہت بڑی جرت کی ہے بہت بڑی جسارت کی ہے بہت بڑی گلتی کی ہے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا دین کے بارے میں ایسی باتیں کرنا قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرنا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ آگے سے تنقید علماء پہ کر رہا ہے کہ افسوس ہے کہ علماء ایسی تنقید برداشت نہیں کرتے علماء ایسے اعتراضات برداشت نہیں کرتے کیا آزادی اس حد تک ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرے یہ بدبختی کی علامت ہے یہ آزادی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیے کہا وہ شتمانی اور مجھے انسان نے کیا کہا بلا بلا کہا میرے اوپر تنقید کی ہے ولم کل علی کا اور یہ اس کا نہیں ہے اللہ پہ اعتراض کرنا انسان کا حق نہیں ہے فَأَمَّا ای اب اللہ ہوا وضاحت کر رہی ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ بیان کیا کہ انسان میری تقدیب کرتا ہے مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے اور مجھے برا برا کہتا ہے اب اس کی وضاحت کے کیسے فما تقدیب ہوا ای جہاں تک تعلق ہے اس کے میری تقدیب کرنے کا مجھے جھوٹا قرار دینے کا فقول تو انسان کا یہ کہنا کہ, لن کما کہ اللہ ہرگز مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا جیسے اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا ہے یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو قبر میں چلا جائے گا وہ مٹی ہو جائے گا ہڈیاں گل سٹ جائیں گی دوبارہ کوئی نہیں اس کو اٹھا سکتا یہ اللہ کو جھوٹا کرار دینا ہے کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا تو یہ کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے, کہ کہتے ہیں پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے ہےتم ای اور جہاں تک تعلق ہے انسان کے مجھے برا بلا کہنے کا میرے اوپر تنقید کرنے کا فَقَوْلُهُ تو اس کا یہ کہنا کہ اتحاد اللہ وَلَدًا کہ اللہ تعالی نے اولاد پکڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد لی ہے اللہ کی اولاد ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اللہ کی کوئی بیٹی ہے یہ اللہ تعالی پہ تنقید کرنا ہے اللہ کو برا بلا کہنا ہے اللہ کو گالی دینا ہے کیونکہ اللہ اولاد کا محتاج نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ اولاد کا محتاج ہے اور اولاد تو باپ کی شریک بن جاتی ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اولاد ہے اللہ کی شریک ہے جیسا کہ عیسائیوں نے علیہ اسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو پھر اللہ کا شریک بھی بنا دیا وہ اماں شتم ہو یا جہاں تک تعلق ہے اس کے مجھے گالی دینے کا فقول تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ ولدا کہ اللہ نے اولاد لی ہے اللہ نے اولاد پکڑی ہے وَأَنَ الْأَحَدُ السَّمَدْ جب جبکہ میں ایک ہوں اسمد اس بے نیاز ہوں سب میرے محتاج ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں یعنی مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے میں اکیلا ہوں اس لحاظ سے بھی اولاد کی ضرورت نہیں ہے اولاد ہوگی تو پھر پھر جب اولاد آتی کوئی اکیلا نہیں رہتا تو اسمد اولاد کی ضرورت اس کو ہے جو محتاج ہو لتر کہتے ہیں میں تو محتاج نہیں ہوں میں تو بے نیاد ہوں نہ میں نے کسی کو جنم دیا یعنی کہ میں کسی کا والد نہیں ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہے ولم اولد اور نہ مجھے جنم دیا گیا میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں میں کسی کے اولاد نہیں ہوں ولم لی کفوان احد ولم يكون لی کف احد اور میرا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے کوئی بھی کفن ہمسر مد مقابل میرے برابر کا کوئی نہیں ہے تو اخلاص یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کتنی عظیم صورت ہے کتنے غلط عقائد کا اس میں رد ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک ہوں پتا چلا اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی فلشتہ نہ کوئی قبر والا اور نہ کوئی وہ جس کے نام کا بت بنا دیا گیا ہو کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں نہ کسی نبی کا نہ کسی ولی کا نہ کسی فرشتے کا اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے عیسیٰ علیہ اسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہودیوں کا غلط عقیدہ ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا مشرقی نے مکہ کا غلط عقیدہ تھا تو اللہ کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے سورت کو کیا کہا گیا ہے کہ قرآن کا ایک تہائی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری تیسری کتاب اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی کتاب کی طرف اس مقصد میں دوسرے مقصد میں چوتھی کتاب آخری کتاب ہے الکتاب اور راب الحت چوتھی کتاب کیا ہے سنت کو مضبوطی سے تھام لینا سنت سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت آپ کا طریقہ آپ کی احادیث پہلا باب وجوب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی اللہ کی اطاعت کا واجب ہونا یعنی کہ آپ کے آرڈر کو ماننا واجب ہے آپ کا آرڈر کسی دوسرے انسان کی طرح نہیں ہے کہ مان لیا تو ٹھیک ہے نہ مانا تو کوئی بات نہیں آپ کا ہر آڈر ماننا واجب ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فرمایا کلو امتی میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا کال یا رسول اللہ انہوں نے کہا یعنی کہ صحابہ کے نے یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ اور کون انکار کرے گا کس سے جنت میں جانے سے کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے میری ساری عمر جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے تو صحابہ کے نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا کال من اقانی دخل الجنہ آپ نے کہا کہ انکار کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ جو میری اتاب کرے گا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا ومن آسانی اور جو میری نافرمانی کرے میرے حکم کی تعمیل نہ کرے میری بات نہ مانے فقط ابا تو تحقیق اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی اطاعت کس قدر ضروری ہے اور آپ کی اطاعت کیسے ہوگی جب ہم قرآن کی ہر بات مانیں گے جب ہم صحیح احادیث سے ثابت آپ کا ہر آرڈر مانیں گے تب آپ کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اللہ اللہ کے رسول کے آرڈرز ماننے ضروری ہیں وہاں پہ اعتراض نہیں ہو سکتا وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کیوں؟ کس لیے مجھے مطمئن کیا جائے نہیں سلون اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ اللہ وہ ذات ہے جس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اور سارے اس کے سامنے ایسے ہیں کہ سب کی اللہ چاہیں تو باز پرس کریں سب سے اللہ سب کا اللہ محاسبہ کر سکتے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ سب کی پرتال کر سکتے ہیں تفتیش کر سکتے ہیں باب نمبر دو کیا باب ہے باب یہ ہے کہ اسنت وحی کہ سنت بھی آپ کی حدیث بھی وہی کی قسم ہے وہ بھی وہی میں سے ہیں تو یہ باپ اور یہ احادیث کاری ضرب ہیں ان کے لیے جو منکرین حدیث ہیں جو احادیث کو حمیت نہیں دیتے جو احادیث کو دین اور شریعت نہیں مانتے جاوید احمد غامدی صاحب وہ اپنی تکاریر میں کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو مانتے ہیں لیکن ہم احادیث کو دین نہیں مانتے شریعت نہیں مانتے پھر کیا مانتے آپ جی یعنی کہ وہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی کہانیاں ہیں جو کہانی اچھی لگی مان لی اور جو اچھی نہ لگی چھوڑ دی تو سنت کو کیا مانا جائے وہی مانا جائے دین مانا جائے شریعت مانا جائے حدیث نمبر دو سو تریپن میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثوبان جو کہ نبی علیہ السلام کے ازاد کردہ غلام ہیں ان سے رویت ہے قالہ وہ کہتے ہیں یہ صوبان بن مجدد صوبان بن مجدد یمن کے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازاد کردہ غلام ہیں قالہ وہ کہتے ہیں کنت قائمًا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا تھا فَجَا حَبْرٌ من احبار الْيَهُودِ تو یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا حبرن عالم احبار اس کی جمع ہے یہودیوں کے علما میں سے ایک عالم آیا فقالت اس نے کہا السلام علیکم یا محمد اے محمد آپ پہ سلامتی نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم فطفات دفعتن کا دسرا منہا سوبان کہتے ہیں میں نے اس کو دکا دیا دفعتن ایسا دکا قاد دسرا مینہ قریب تھا کہ زکے کی وجہ سے وہ گر جاتا فقالا تو وہ کہنے لگا وہ یہودی عالم لیما تطفا مجھے دکا کیوں دے رہے ہو فقلتو تو میں نے کہا الا تقولو یا رسول اللہ کیا تم یہ نہیں کہو گے کہ اے اللہ کے رسول تم کہہ رہے ہو السلام علیکم یا محمد اے محمد تمہارے اوپر سلام ہو یہ کیوں نہیں کہتے اے اللہ کے رسول تمہارے اوپر سلام ہو فَقَالَ الْيَهُودِي تو یہودی نے کہا اِنَّمَا نَدْعُوهُ بِعِسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ اَحْلُو کہ سوائے اس کے نہیں ندعوه ہم آپ کو پکاریں گے آپ کے اس نام کے ساتھ جو آپ کا نام آپ کے گھر والوں نے رکھا ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام محمد رکھا تھا ہم آپ کو محمد ہی کہیں گے کون کہنا یہودی آپ کے سامنے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی علیہ علی السلام نے فرمایا ان اسم محمد الذي سماني به اهلي کہ میرا وہ نام جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے وہ کیا ہے وہ محمد ہے یعنی کہ تم مجھے محمد کے نام سے پکار سکتے ہو کوئی بات نہیں یہ ہے اخلاق نبی علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرف غیرت ہے جناب سبحان کی اور ایسی غیرت میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے دفاع میں اللہ کے رسول کی کوئی بھی توہین نہ کر سکے میرے اور آپ کے سامنے دوسری جانب اللہ کے رسول کا خلاق دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس سے کہتے ہیں سے کوئی بات نہیں میرا نام محمد ہے بات کرو فقال فقر تو یہودی نے کہا جی تو اس الکا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے سوال کروں میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے سوال کروں آپ سے کچھ پوچھوں فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہی ان حدست حد کا کیا تجھے کوئی چیز فائدہ دے گی اگر میں تم سے بیان کروں اگر میں تم سے کچھ باتیں کروں تو میری باتوں میں سے کسی بات کا تمہارے اوپر اثر بھی ہوگا فائدہ ہوگا کیا تجھے کوئی چیز فائدہ دے گی ان حد دستوں کا اگر میں تمہیں بیان کروں قالت اس یہودی نے کہا اسمعو بی میں آپ نے ان دونوں کانوں سے سنوں گا یعنی کہ بڑے دھیام سے آپ کی باتیں سنوں گا یعنی کہ سنوں گا غور کروں گا فَنَاقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِعُودٍ مَعَهُ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک چھڑی زمین پہ ماری ماہو جو آپ کے پاس تھی یعنی کہ چھڑی آپ کے پاس تھی زمین پہ مارنے لگے جیسے کوئی آدمی کو سوچ رہا ہو فکال تو آپ نے کہا سل سوال کرو پوچھو کیا سوال ہے تمہارا فقال الیہودی تو یہودی کہنے لگا يكون الناس الارض الارض والسماوات کہ لوگ اس دن کہاں ہوں گے جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا یعنی کہ پہلی زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں حشر ہوگا تو یعنی کہ زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ کس زمین کے علاوہ جس زمین پہ لوگ رہا کرتے تھے یعنی کہ حشر کی زمین اس زمین کے علاوہ ہوگی جس زمین پہ لوگ رہتے تھے اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ زمین بالکل اور ہوگی یا بالکل اور ہوگی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی حالت تبدیل ہو جائے گی پہلے زمین کیا ہے کہیں سمندر ہیں کہیں دریا ہیں کہیں گڑے ہیں کہیں تہ خانے ہیں اور کہیں پہاڑ ہیں کہیں بلندوں بالا عمارتیں ہیں کہیں عظیم الشان مستتے ہیں قلعے ہیں اور قیام کے دن کیا صورتحال ہوگی قیام کے دن احادیث سے پتہ ہے زمین بالکل برابر ہوگی کوئی گڑا نہیں ہوگا کوئی اونچی جگہ نہیں ہوگی ہموار ہوگی بالکل ایک جیسی ہوگی ایک روٹی کی طرح ہوگی اور یہ حادیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں عقیدے کی زمین میں تو یہودی کہہ رہا ہے کہ لوگ کہاں ہوں گے جہ زن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ آئین جہ زمین پہ ہم رہ رہے ہیں والسماوات اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے اور یہودی کے الفاظ قرآن کے مطابق ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر اٹھالیس اس میں بالکل یہی الفاظ آئے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول علی ستم نے فرمایا فی دون الجسری کہ وہ لوگ تاریخی میں ہوں گے کہاں جسری پل سے پہلے یا پل کے اوپر کیونکہ دوسری حدیث میں الفاظ آئے ال رات تو وہ لوگ تاریخی میں ہوں گے پل سے پہلے پل سے مراد کون سا پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا جس کو ہم پلسراد کہتے ہیں قال فمن اول الناس اجازتا تو اس یہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کون سب سے پہلے پل کو ابو عبور کرے گا یعنی کہ پل کو کامیابی سے سب سے پہلے کون عبور کرے گا قال تو آپ نے کہا فقرال مہاجرین فقیر مہاجر وہ مہاجرین جو فقیر ہیں وہ سب سے پہلے اس پل کو عبور کریں گے قال الیہودی یہودی نے کہا فما تحفتهم ان کا تحفہ کیا ہوگا ان کو کیا تحفہ ملے گا ان کی مہمان نوادی کیسے کی جائے گی ہین ید خلور الجنہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے قالا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادت قبض النونی مچھلی کے جگر کا ٹکڑا مچھلی کے جگر کا زید حصہ یہ پہلی مہمان وادی ہوگی ان کی جو جنت میں داخل ہوں گے قال یہودی کہنے لگا فما غذا اہم اعلی اتریہ ان کی غذا کیا ہوگی ان کا کھانا کیا ہوگا اتریہا اس کے بعد جن کے ابتدائی کھانا ان کو ملے گا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ اس کے بعد ان کو غذا کیا ملے گی اس کے بعد خوراک کیا ملے گی تو آپ نے کہا لہم الجنہ ان کے لیے جنت کا ایک بیل ذبہ کیا جائے گا جو بیل جنت کے اطراف سے جنت کی مختلف جوانب سے کھاتا پیتا رہا ہوگا جنت کا بیل ذبہ کیا جائے گا جنتیوں کے لیے یہ وہ بیل ہوگا جو جنت کے کناروں سے جنت کے اطراف سے کبھی ادھر سے کھاتا رہا ہوگا کبھی ادھر سے کھاتا رہا ہوگا قالا لگا فما علیہی تو انہیں مشروب کیا ملے گا علیہی اس پہ؟ یعنی کہ اس کھانے کے بعد پینے کے لیے ان کو کیا ملے گا کالا تو آپ نے کہا مین فی ہا تو سل سبیلا پینے کے لیے انہیں مین اس چشمے سے ملے گا فی جو چشمہ اس جنت میں ہوگا تو اس چشمے کا نام کیا ہوگا سلسبیل سبیل چشمے سے ان کو مشروب ملے گا پانی ملے گا پینے کے لیے قال صدقتہ یهودی نے کہا آپ نے درست کہا ہے صد کہا ہے سوالوں کا آپ نے جواب دیا ہے بالکل صحیح دیا ہے قال وہ یهودی کہنے لگا وجیتو اور میں آیا ہوں اسألوکا کہ آپ سے سوال کرو عن شئیر ایک ایسی چیز کے بارے میں لا یعلمہ احد من اہل الارضی جس کے بارے میں زمین مالوں میں سے کوئی بھی علم نہیں رکھتا اِلّا سوائے نبی کے او او یا ایک آدمی یا دو آدمی یعنی کہ اب میں جو سوال کرنے لگا ہوں اس کا جواب اسے آتا ہوگا جو نبی ہوگا یا نبی کے علاوہ ایک آدمی اور ہوگا پوری زمین پہ یا دو آدمی اور ہوں گے بس کالا تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حدست کا تجھے فائدہ ہوگا اگر میں تجھے بیان کروں جواب دے دوں کہنے لگا میں سنوں گا آپ کا جواب آپ ان دو کانوں کے ساتھ ان کے بڑے دھیان سے سنوں گا اور غور کروں گا یہودی کہنے لگا جی تو میں آیا ہوں کہ اصلوک آپ سے سوال کروں دی اولاد کے بارے میں اولاد یہ کہاں سے آتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے بچہ مذکر کیسے ہوتا ہے مونس کیسے ان کے ہوتی ہے اے لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں اعلی تو آپ نے کہا ماں الرد آدمی کا پانی سفید ہوتا ہے ان کے آدمی کی منی آدمی کا نطفہ سفید ہوتا ہے وہ ماں المر اسور اور عورت کا پانی زرد رنگ کا ہوتا ہے عورت کی منی زرد رنگ کی ہوتی ہے فیزج تما جب یہ دونوں پانی ماں کی بچہ دانی میں جمع ہو جاتے ہیں ماں کے رحم میں جمع ہو جاتے ہیں فَعَلَىٰ مَنِيُ الرَّدُ لِمَنِيَ الْمَرْعَىٰ تو آدمی کی منی آدمی کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جاتا ہے اَتْقَرَىٰ بِإِذْنِ اللہ تو یہ دونوں پانی پھر اللہ کے حکم سے مذکر لے کر آتے ہیں یعنی کے بچہ پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے نر پیدا ہوتا ہے وَإِذَا عَلَىٰ مَنِيُ الْمَرْعَىٰ اور جب اس کے اُلٹ ہو جائے کہ جب عورت کا پانی عورت کی منی غالبہ آ جائے منی یا ردوری مرد کی مرد کی منی پہ آنا صاحب عید اللہ تو پھر یہ دونوں پانی اللہ کے حکم سے لڑکی لے کر آتے ہیں پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے اور یہودی یہودی کہنے لگا لقد صدقہ آپ نے یقیناً سچ کہا ہے ٹھیک کہا ہے وہ ان نقل اور اس میں کوئی و شبہ نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا اس نے اب یہ زبانی کہہ گیا کہ آپ نبی ہیں اور اللہ پہ اس کا پہلے ایمان تھا کیا مسلمان ہے نہیں ایمان کہتے ہیں کہ آپ دل میں بھی تصدیق کریں زبان سے بھی اعلان کریں اور عملی طور پہ بھی آپ کے اعزاد اس کے مطابق عمل سر انجام دیں تو یہ مسلمان نہیں کافر ہی رہا سم منصرا پھر چلا گیا سم منصرا پھر اس نے منہ پھیرا فضہ اور چلا گیا بعد میں کبھی مسلمان ہو گیا ہو تو اللہ اعلم اس موقع پہ بہرحال مسلمان نہیں ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سالني هذا عن الذي سالني عنه البتا تحقیق مجھ سے اس یہودی نے سوال کیا عن الذي سالني عنه اس چیزوں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں اس نے سوال کیا یعنی کہ اس نے مجھ سے سوال کیے جو بھی سوال کیے ہیں وما لي علم بشيء منه جبکہ میرے پاس ان چیزوں میں سے کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا مجھے کوئی جواب نہیں آتا تھا حتا اتان اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اس کو لے کر آیا اس جواب کو یہ جو معلومات میں نے اس کو دی ہیں یہ تو جوابات میں نے دیے ہیں مجھے معلوم نہیں تھے ابھی اللہ نے میرے اوپر اتارے اور ابھی میں نے ان کو جواب دیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی احادیث بھی وہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ پوری حدیث تصدیق ہے اللہ کے اس فرمان کی کہ وما وحی یوحا آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے آپ وہی کے مطابق بولتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پہ بھی اور آپ سے شدہ احادیث پہ بھی صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے اور ان عقائد کو سمنے کی توفیق دے ایسی احادیث بار بار پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں حدیث کا طالب علم رکھے وہ آخر الحمد اللہ رب الم